جلد اول کے صفحہ نمبر 625 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیا دامد برکات ملا نے مع تقیفین کی اکتالیس مدنی بہاریں لکھی ہیں اس کے شروع میں درود پاک کی فضیلت مجمع جلد صفحہ دو سو تریپن کے حوالے سے لکھی ہے سنیے ایمانتازہ کیجیے اللہ عزل کے محبوب دانا خجوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ دود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے سے بروز قیامت شوہادا کے ساتھ رکھے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ولا ع وسحمدی وبارکہ وسلم مدری چینل کے ناظرین آج ان شاء اللہ کہنا نبیوں کی سنتیں اس عنوان سے کچھ مادری پھول پیش کروں گا اور اس میں ایک نبی نہیں بلکہ بہت سارے نبیوں کا ذکر خیر ہوگا سبحان اللہ صالحین کا ذکر ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور انبیاء تو صالحین کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے عجائب القرآن غرائب القرآن کے صفحہ نمبر دو سو دس دو سو گیارہ شیخ العدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ آزمی علی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بخاری شریف جلچار صفحہ بائیس کی حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو انیس حضرت سیدنا سلیمان علا نبی ہنا علیہ سلاط والسلام کی ننانوے بیویاں تھیں یہ اس شریعت کی بات ہے ہماری شریعت میں چار ازواج ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ سلاۃ السلام کے خصائص میں ہے کہ آپ کے ازواج متحرات چار سے زیادہ تھیں بھائی وقت تو آپ کی خصوصیت ہے مرل ایک مرتبہ آپ علی سلاسلام نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی ننانوے بیویوں کے پاس دورہ کروں گا سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور یہ میرے سب لڑکے اللہ تعالی کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے مگر یہ فرماتے وقت آپ علی سلاد والسلام نے انشاء اللہ نہیں کہا غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا ان شاء کو چھوڑ دینے کا یہ نہ کہنے کا اثر یہ ہوا کہ صرف ایک زوجہ محترمہ حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ پیدا ہوا خاتم النبی جین رحمۃ اللہ شفیع المزنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان شاء اللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے تو مدنی چینل کے ناظرین جب بھی کسی کام کا نیک کام کا عزم کریں ارادہ کریں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ان شاء اللہ قرآن مجید میں پارہ تیئیس سورہ فوڈ کی آیت نمبر چونتیس پینتیس میں سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو اجمالن یعنی بہت مختصر طریقے پر بیان کیا گیا ہے آئیے سنیے اشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَى عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا صَنَمًا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي لا أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ ترجمہ ای کنز ایمان قرآن پاک پڑھیں خوب پڑھیں نضول قرآن کا مہینہ اس مہینے میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے مگر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ میرے آکا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ قرآن کنز ایمان ہے یہ اردو ترجموں میں بہترین ہے اور مرحبہ مکتبۃ المدینہ نے سرات الجنان بھی شائع کر دی یعنی کنز ایمان کا ترجمہ بھی اس کے اندر ہے اور اس کو آسان کر کے ترجمہ کنزل عرفان کے نام سے شائع کیا گیا فی الحال تین پاروں کی یہ پہلی جلد آئیے مزید بھی انشاءاللہ شاء اللہ جلد اس کا سلسلہ چلے گا اور پورا قرآن پاک اللہ کے نمت سے مکمل ہو جائے گا ترجمہ کمزول ایمان اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر رجوع آیا عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی بڑی دین والا حکیم الامت مفصیر شہید مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان مرآت المناجر جل سا صفہ پانچ سو بانوے لکھتے ہیں معلوم ہوا کسی امر میں یعنی کسی کام میں اپنے پر بھروسہ نہ کرے رب اعلیٰ پر توکل کرے تو ان شاء اللہ کامیابی ہوتی ہے آئندہ کام پر انشاء اللہ ضرور کہے اور گزشتہ کام پر انشاءاللہ اللہ کہنا برکت کے لیے درست ہے جیسے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں یعنی اللہ کے فضل سے میں مومن ہو چکا ہوں تفصیل نور الرفان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں انہیں ایک اہم موقع پر انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہا معلوم ہوا انبیاء کرام کی خطائیں بھی رب ازل کی طرف سے بلندی دراجات کا ذریعہ ہوتی ہیں مدیشن کے ناظرین ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے جو کام بھی آئندہ کرنے کو ہم کہیں تو انشاء اللہ ضرور کہہ لینا چاہیے بڑی برکت ہوتی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کام ہو جائے گا اور اگر ہم انشاء شاہ عملہ عزا وجل نہیں کہیں گے تو انجام نقصان اور ناکامی اور محرومی کی صورت میں ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک کو بطلا کے بے مثال نبی بے مثال بادشاہ کنگ پوری دنیا پر جنہوں نے سلطنت کی اور جنہوں ان چرند پرند درند جن کے زیر سلطنت تھے لا شعوری پر وہ انشاءاللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا تو ان کی جو خواہش تھی کہ ننانوے ازواج کے ننانوے بچے ہوں یہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کرانے جہاد کریں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ رنجیدہ ہوئے اللہ تعالی کی طرف رجوع لائے دعا کی تو ہمیں انشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نیک اور جائز مقاصد میں کامیاب ہوں اللہ تبارک وا تعالی نے اپنے محبوب علیہ سلاۃ والسلام کو بھی اس کی تربیت فرمائی چنانچہ پارہ پندرہ سورہ کہف آئے نمبر تیئیس اور ڈبل بارہ ٹوینٹی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا تربیت فرمائی کیا حکم فرمائے سنیے وَلَا تَقُولًا علی دشو اب کو ترجمہ اے کنزل ایمان اور ہرگس کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے خزاں ان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حکیم سید حافظ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کا شان نزول لکھتے ہیں اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ نہیں فرمایا تھا کئی روز وہی نہیں آئی پھر یہ آیت دلوں ان شاء اللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہ لے تو انشاءاللہ اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے کس نبی نے کس موقع پر انشاءاللہ اللہ کہا آئیے میں آپ کو وہ موقع اور وہ آیتیں بھی پیش کرتا ہوں چنانچہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا ولی سلاط و کا واقعہ جو کہ احسن القصص قرآن پاک کے واقعات میں بہترین بیسٹ واقعہ بارہ نمبر بارہ اور تیرہ میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں بہترین واقعہ کہ کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملات کیے کنویں میں ڈالا اور آپ پھر وہاں سے بطور غلام وہ بکے مصر کے بازار میں کس طرح عزیز مصر کے گھر میں پہنچے اور پھر کس طرح قید خانے میں آئے وہاں سے آزاد ہوئے اور بادشاہت آپ کو عطا ہوئی قحط سالی کے معاملات ہوئے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی گئی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کیسے ملے یعقوب علیہ السلام پھر جب یہاں مصر میں آئے تو کیا معاملہ ہوا یہ پورا بہت ہی دلچسپ واقعہ اور حکمتوں بھرا نصیحتوں بھرا ہے تو جب حضرت یعقوب علا نبی ہنا علیہ سلاط وسلام یوسف علیہ السلام کی طرف آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا اور کیا عرض کی؟ کیا آپ شہر میں قدم رنجا فرمائیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو ہر طرح کا آرام میسر ہوگا پارہ تیرہ سورہ یوسف آئے نمبر 99 ننانوے خلو میں فرایا منی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا انشاءاللہ مدین چل کے ناظرین قرآن پاک میں بڑے نصیحت بھرے دلچسپ واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں حضرت موسی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب علم سیکھنے کے لیے گئے تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ میرے افعال جب دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے دراصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا جو آپ کو نہیں سکھایا اور کچھ علم ایسا ہے جو آپ کو سکھایا گیا مجھے نہیں تعلیم دی گئی تو ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے مخصوص امور کا پابند ہے اس لیے میرے ساتھ رہنے کی آپ کو طاقت نہیں مدی چینل کے ناظرین ایک معلوماتی بات یہاں میں ارد کروں فتح اظہمیہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام نبی ہیں بعضوں نے ان کو ولی بھی لکھا ہے لیکن ترجیح اس قول کو ہے کہ آپ اللہ تعالی کے نبی مرل تو خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ جن باتوں میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمائیں گے اس میں آپ معذور ہیں لیکن ان امور کی حکمت اور مصلیحت مجھے بتا دی گئی ہے آپ کو نہیں معلوم اس پر حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی جینا ولی سلاۃ اسلام نے جو کہا سنیے پارہ پندرہ سورہ کہب یہ حضرت موسی اسلام حضرت السلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اسے آپ سورہ کہف میں پڑھ سکتے آت نمبر انہتر میں ارشاد ہوتا ہے اول ستا جی دیر وی لکھ انگرو کہا عن قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ آپ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آرام کے ساتھ رہیں گے مصر میں داخل آپ کا امن کے ساتھ ہوگا امان کے ساتھ ہوگا موسا علیہ السلام نے خزر علیہ السلام کو کہا کہ انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے میں تمہارے ساتھ کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ اللہ کہا کس موقع پر سنیے چنانچہ حضرت سئینا موسا علیم اللہ علاء نبی جینا ولی سلاۃ و اسلام مصر سے مدین کی طرف آئے مدین اس بستی کا نام ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علاء نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام رہائش پذیر تھے یہاں موس علیہ السلام پہنچے تو ایک امبو تھا ایک رش تھا گیدرنگ تھی لوگ چشمے سے پانی نکال نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے مگر دو عورتیں یہ الگ تھلگ اپنے ریوڑ کو لے کر کڑی تھیں حضرت سعین مساک علیم اللہ علی نبی علیہ نبی جینا علی سلاۃ وسلام سے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے اپنے ریوڑ کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں بات یہ کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے یہ سن کر حضرت موسا علیہ السلام نے کنویں کے منہ پر رکھا ہوا وہ بھاری بھرگم پتھر جس سے دس افراد مل کر سرکاتے تھے اسے اکیلے ہی ہٹا دیے پانی کا ڈول بھر کر نکالا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادیوں کے سارے بکریوں کے ریوڑ کو پلا دی اب یہ شہزادیاں جلد فارغ ہو گئیں گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا شہزادیوں نے سارا واقعہ سنایا حضرت سیدنا شعیب علاء علیہ نبی جینا ولی سلاۃ والسلام السلام کو بلوا بھیجا خیر خواہی کی اور کہا کہ اگر آپ آٹھ سال تک میری بکریاں چرائیں اور مزید دو سال تک آپ یہ خدمت انجام دیں تو آپ کی مرضی ورنہ آٹھ سال بھی کافی ہیں میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ مجھے انشاءاللہ صالح آدمی پائیں گے اس کا ذکر پارا بیس سو قصص کی آیت نمبر ستائیس میں یوں ہوتا ہے سنیے ستاجدونی جی دن آف قریب ہے کہ انشاءاللہ شا تعالی تم مجھے نیکوں میں پاؤ آپ نے اللہ تعالی کی توفیق اور مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جینا ولی سلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل ضبی علاء نبی جینا علیہ سلاط اسلام کو دباہ کرنے کا انتظام فرما رہے ہیں اور نبیوں کے خواب حق ہوتے ہیں ان کے افعال اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہوتے تو آپ نے اپنے شہزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو کہ ہمارے اقالی سلاط اسلام کے جد امجد ہیں انہیں زباں سے وحشت نہ ہو اس لیے رغبت کے ساتھ اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کریں اطاعت کریں اس لیے انہیں یہ بتایا تو حضرت اسماعیل ضبی اللہ علا نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ تعالی کی رضا پر فدا ہونے والے کمال شوق کا اظہار کیا سبحان اللہ پارت سر صوفات سو آیت نمبر ایک سو دو کیا کہا ستا جی دش خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے مدی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر انشاءاللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ننانوے شہزادے عطا فرماتا اور سب کے سب اللہ کے راہ میں جہاد کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ مصر میں داخل ہو انشاءاللہ امان کے ساتھ حضرت موسا علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیا کہا کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا شعیب علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کو کیا کہا کہ قریب ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا خدا نے چاہا یعنی انشاء اللہ تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے تو انشاء اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر ہے چار سو سات میرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صاحبی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بسارت بہت کمزور ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پاتا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے اور گھر میں نماز پڑھیے تو میں اس جگہ کو مسلح بنا لوں گا مسلح نماز پڑھنے کی جگہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا ان شاء اللہ میں ان شاء اللہ انکری ویسا کروں گا پھر ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کے کونے میں نماز ادا فرمائی تو میرے آقا علیہ صلاح نے کیا فرمایا انشاء ان قریب ایسا کروں گا تو دوسرے دن آپ تشریف بھی لے گئے نصائی شریف حدیث نمبر 150 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر کیا فرمایا السلام علیکم دار قومن مکمن ان شاء اللہ تم پر سلام قوم امنین کے گھر والوں تم ہمارے پیشوا ہو ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بکی والوں کی مغفرت فرما اے اللہ عز و جل ہم کو اور انہیں بخش دے مدی چینل کے ناظرین موقع کی مناسبت سے انشاء اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے اور ہمارے اقاعصلاسلام نے صاحبۂ کرام علی مدوان کو اس کی تربیت فرمائی اس کی تلقین فرمائی چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4332 حضرت سیدنا قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے حضرت سیدنا اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا شہنشاہ مدینہ قرارِق المسینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کوئی جو جنت کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو کیونکہ جنت وہ جس کا کبھی کسی کو خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب کعبہ کی قسم جنت جھل ملاتے کھل خل کھلاتے پھول مضبوط محل روان نہروں پکے ہوئے پھلوں حسین و خوبصورت بیویوں بے شمار جنتی ملبو ساتھ ہمیشہ رہنے والے سلامتی والے گھر اور پھلوں والے سر, سر بلند و بالا محل والی کشادہ نعمت ہے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا ہم اس کے لیے کمر بستہ ہونے والے ہیں فرمایا انشاءاللہ کہو تو صحابہ کرام علی مردوان نے انشاءاللہ کہا اللہ کہا حدیث نمبر 6929 مومن کے کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہر بات پر انشاءاللہ کہے بنی اسرائیل کا واقعہ گائے والا مشہور ہے سورہ بقارہ میں یہ موجود ہے اور تفسیر صراط الجنان میں آپ اس کو بہت آسان الفاظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے مصعل سلام سے بہت سارے سوالات کیے یہ کسی کا قتل ہوا تھا اب وہ قاتل کا معلوم کرنا تھا تو کہا گیا کہ گائے جبہ کرو اس کے گوشت کا لوتڑا اس کو مارو تو وہ قاتل کا نام بتائے گا اب انہوں نے بہت سے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو اس کی عمر کیسی ہو اس طرح کے سوالات کیے آخر میں انہوں نے عرض کی پارا ایک سورہ بقرہ آیت نمبر بکرا ستر مت <لَمُحتدون> درجمائی کنزلی مان بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائےوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم رہ پا جائیں گے خزائن العرفان میں صدر الفاظل فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ان اللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے مسئلہ اللہ صدر الفاظل نے لکھا ہر نئے کام میں انشاء اللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم